جی جی جزاک اللہ نو وائس کیا میری آواز نہیں پہنچ رہی اچھا ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گزشتہ اسباق میں تناقض کی بحث پڑھی تھی جی تناقض کی بحث مکمل ہو گئی تھی آج ہم سبق پنجم عک سے مستوی پڑھ رہے ہیں جی جی میری کیا آواز نہیں پہنچ رہی پاکستان سویٹ ہوم وائس اوکے نا اوکے جی عک سے مستوی سبق پنجم اچھا مشق نہیں کی تھی اچھا ایسا کیجئے گا کہ اس مشق کو آپ ایک مرتبہ خود کیجئے کیونکہ یہ سبق آسان ہے اچھا اس کو ایک دفعہ پورا خود پڑھ لیے تناقض ہے تناقض کی آٹھ قسمیں بیان ہوئی ہیں جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھیں موضوع مقبول مکان اور یہ بالکل آسان سبق ہے کہ جس میں بس آپ خود پڑھتے جائیں گے تو یہ آپ کو سبق سمجھ میں آتا جائے گا اور پھر اس کی مشق بھی کوشش کیجیے گا اگر کہیں نہ آئے سمجھ کوئی چیز ایسی ہو جو پوچھنے والی ہو تو اگلے سبق میں ضرور پوچھ لیجئے گا جی محض پڑھنے سے آ جائے گی لیکن نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ضرور کریں گے جی سبق پنجم اکس مستوی کسی قزیے کا اکس مستوی کسی قزیے کا یہ ہے کہ اس قزیے کے اول جزو کو دوسرا جزو کر دیا جائے اور دوسرے جزو کو پہلا جزو بنا دیا جائے یعنی بالکل الٹ دیا جاوے لیکن اس کی شرطیں ساتھ میں ہیں کچھ ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ یہ الٹ پھر ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا الٹ ہے وہ بھی سچا ہی رہے الٹا تو کیا لیکن دونوں ہی سچے رہے کہ اگر پہلا قضیہ سچا تو دوسرا جو اس کا الٹ ہے وہ بھی سچا دوسری شرط اگر پہلا سالبہ تو دوسرا بھی ثالبہ سالبہ کہتے ہیں منفی کو نفی کو جس میں نہیں کا لفظ آ جائے وہ سالبہ ہو گیا موجبہ جس میں آ, کسی چیز کا ثبوت ہو نفی نہ ہو تو اگر پہلا سالبہ تو دوسرا بھی سالبہ ہو اور اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا اکث مستوی کہتے ہیں تو دوبارہ دیکھتے ہیں اکس مستوی اکثر کسی قزیے کا یہ ہے کہ اس قزیے کے اول جز کو دوسرا جز بنا دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے دو شرطیں ساتھ میں پہلی یہ کہ پہلا قضیہ بھی سچا رہے اور دوسرا بھی قضیہ سچا رہے الٹ پھیر کے بعد اور دوسری شرط کہ اگر ثالبہ تھا پہلا قضیہ تو دوسرا بھی سالبہ ہیرو جب الٹ پھیر کی ہے تو یہ اگر پہلا سالبہ تو دوسرا بھی سال بہی ہو جیسے اب ہم اس کو مثال سے دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان جاندار ہے ہر انسان جاندار ہے اب پہلے تو ہی بتائیے مجھے کہ یہ قضایہ میں سے کون سا قضیہ ہے کیا یہ مجبہ کلیہ ہے موجبہ جزیہ ہے سالبہ کلیہ ہے سالبہ, کلیہ ہے سالبہ جزیہ ہے ہر انسان جاندار ہے جی ہاں یہ مجبہ کلیہ ہے کیونکہ ہم نے جب ہر کہہ دیے تو اس سے مراد ہم نے کلی طور پر حکم لگا دیا ہر اگر بعض کہتے تو یہ پھر مجبہ اپنا جزیا ہوتا اور کلیہ اس لیے ہے کہ ہر اور موجبہ اس لیے ہے کہ اس میں نفی کا حکم نہیں ہے بلکہ کسی چیز کا ثبوت ہے جی ہاں تو ہر جاندار انسان ہے یہ ہو گیا موجبہ کلیہ اب اس کا عکس نکالنا ہے ہم نے تو الٹ پھیر کرنی ہے پہلے کو دوسرا دوسرے کو پہلا جز بنانا ہے تو نکلے گا بعض جاندار پہلے تو بعض اور ہر کو چھوڑیں کلیہ کو چھوڑیں پہلے اس کے صرف جو جز ہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں انسان اور جاندار اس کے دو جزو ہیں جاندار کو پہلا جز کر دیں انسان کو دوسرا جزو کر دیں اب آتے ہیں بعض اور ہر کی طرف تو ہم نے کہا تھا کہ الٹ پھر اس طرح سے کرنی ہے کہ کہ دونوں قزیے سچے رہیں یعنی الٹ ہونے کے بعد دوسرا قضیہ جو ہے وہ سچا ہی رہے جیسے ہر انسان جاندار ہے یہ صحیح ہے اس کو ہم مان سکتے ہیں کہ ہر انسان جاندار ہوتا ہے اب اگر اس کا الٹ ہم نے یہ کر دیا کہ ہر, ہر جاندار انسان ہے ہر جاندار انسان ہے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہر جاندار انسان نہیں ہو سکتا بیل بکری گائے جاندار ہے لیکن انسان نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑے گی کہ اس کے اس کا جو دوسرا جزو ہے اس کے ساتھ بعض کا اضافہ کر دیں یعنی جو موجو موجو تھا ہم اب اس کو الٹ کر کے سوری جو کلیہ تھا اس کو الٹتے ہوئے ہم, ہم اس کو جزیہ بنا دیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بعض انسان بعض جاندار انسان ہے بعض جاندار انسان ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا تو دو جزو تھے دونوں کو ہم نے تبدیل کیا پہلا جز انسان دوسرا جاندار تھا ہم نے جاندار کو پہلے کر دیا انسان کو بعد میں کر دیا ایک تو ہم نے الٹ پھر یہ کی دوسری الٹ پھیر یہ کی کہ وہ کلیا تھا ہم نے اس کو جزیہ بنا دیا تو یہ ہم نے اس, اس کو کہتے ہیں اکثر مستوی تو اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں کہ جیسے ہر انسان جاندار ہے اس کا عکس یہ نکلے گا کہ بال جاندار انسان ہے یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا جی منتقیوں کے نزدیک اسے عکس ہی کہتے ہیں اکس ہمارے نزدیک تو ہم عکس اس کو کہتے ہیں نا کہ جو بالکل الٹ ہو جائے کچھ بھی ہو وہ اس کا مخ... الٹ ہو اسے عکس کہتے ہیں منطقیوں کے نزدیک جو ہے یہ عکس کی تعریف نہیں ہے منطقیوں کے نزدیک عکس وہ ہوگا جو قابل قبول بھی ہو کیونکہ انہوں نے دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے اور انہوں نے اس چیز کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں چونکہ ثبوت سے تعلق رکھتی ہیں اس سے یہ یہ کئی چیزوں کا انکار کریں گے کئی چیزوں کو ثبوت کریں ثابت کریں گے کئی چیزوں کو تو اس لیے ان کے نزدیک جو ہے وہ آکس بھی صحیح ہونا چاہیے جی اب آگے چلتے ہیں سالبہ کلیا سالبہ کلیا کا عکس ہمیشہ سالبہ کلیہ ہی آئے گا ابھی ہم نے مجبہ کلیا پڑھا تھا نا جی تو مجبہ کلیا موجبہ جزیا ہم نے نکالا تھا مجبہ کلیا کا ہم نے موجبہ جزیا نکالا تھا لیکن سالبہ کلیا کا عکس سالبہ جزیا نہیں نکالیں گے سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیا ہی نکلے گا جیسے کوئی انسان پتھر نہیں اب سب سے پہلے تو الٹ پھیر کریں پتھر کو پہلے لے آئے انسان کو بعد میں لے آئے اور کوئی کو اسی طرح رہنے دیں تو بن جائے گا کوئی پتھر انسان نہیں کیونکہ اب اگر اس کے عکس میں ہم سالبہ سے جزیا پہ آتے ہیں سالبہ سے جی ہاں جزیا پہ آتے ہیں اور یوں کہہ دیں کہ بعض پتھر انسان نہیں بعض پتھر انسان نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صحیح نہیں نکلے گا تو اس لیے عکس بھی صحیح ہونا چاہیے کیونکہ عکس کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ الٹ پھر ایسے طور سے ہونی چاہیے کہ اگر پہلا قضیہ سچا تھا تو جو دوسرا آپ نے الٹا کیا وہ بھی سچا ہی نکلے تو منطقیوں کے نزدیک عکس وہ ہوگا جو کہ صحیح ثابت ہو جائے تو سالبہ کلیہ کا عکس بھی سالبہ آ... کلیہ ہی رہے گا جزیہ نہیں ہوگا رہ گیا سالبہ جزیا سالبہ جزیہ کا عکس ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا اس حاشی نمبر چار پہ دیکھیے گا جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بعض دفعہ سچا نکل بھی آئے تو, تو بھی اس پار نہیں ہوگا اتبار ہم نہیں کریں گے کیونکہ منطقیوں کے قائدے جو ہیں وہ کلی ہوتے ہیں لہٰذا اس عکس کا اعتبار ہوگا جو ہمیشہ آئے تو وہی بات ہوگی چونکہ انہوں نے اپنی چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور یہ اپنے قاعدے جو ہیں وہ کلی بناتے ہیں جزوی قاعدے نہیں ہوتے ان کے تو کلی قاعدہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی ہے. کبھی بھی, اگر اس میں ایک بھی کوئی اس میں انکار کی گنجائش ہو یا ثابت نہ ہوتا ہو تو وہ اس کو قاعدہ نہیں بناتے دیکھیے بعض جاندار انسان نہیں یہ سال جزیہ ہے بعض ہے کہ ہم نے اس کو جزیہ کر دیا اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی کال بریک ہو بھی تھی آواز آ رہی ہو تو بتا دیجیے جی تو, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سالبہ جزیا جو ہے اس کا عکس ہر جگہ لازمی طور پر نہیں آتا جیسے ہم نے کہا تھا کہ بال جاندار انسان نہیں اب جب ہم اس کا عکس نکالتے ہیں اور سالبہ جزیہ کو سالبہ جزیا ہی رہنے دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بعض انسان جاندار نہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے بعض انسان ہر انسان ہی جاندار ہے تو کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جو جاندار نہ ہو تو اب ہم اس کا خلاصہ نکالتے ہیں لیکن جی ہمارے پاس چار قسم کے قضیے تھے پہلا قضیہ تھا مجبہ کلیہ دوسرا قضیہ ہوتا ہے موجبہ جزیا تیسرا قضیہ ہوتا ہے سالبہ کلیہ چوتھا قضیہ ہوتا ہے سالبہ جزئیہ ہر ایک کا عکس کیا ہوگا سب سے پہلے آتے ہیں سالبہ مجبہ کلیہ کی طرف مجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کا عکس جی بتائیے جی ہاں مجبہ جزیہ کا عقص مجبہ جزیہ آتا ہے ٹھیک ہے مجبہ جزیہ کا عقص کیا ہوگا یہ تو ہم نے مجبہ جزیہ 가까و پڑھ لیا مجبہ جزیہ مجبہ جزیہ کا عکس مجبہ جزیہ ہی ہوتا ہے کتاب میں نے لکھا حاشیہ میں لکھا ہے حاشیہ نمبر تین دیکھئے مجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی رہے گا جی جیسے کہیں کہ بعض انسان جاندار ہیں یہ موجبہ بھی ہے اور جزیہ بھی ہے بعض انسان جاندار ہیں تو اس کا عکس نکالیے بعض جاندار انسان ہیں جی ہاں بالکل صحیح ہے کہ بعض جاندار انسان ہوتے ہیں تو مجبہ کلیا کا عکس نکلے گا موجبہ جزیہ لیکن اگر مجبع جزیہ ہی پہلے سے موجود ہے تو اس کا عکس مجبہ جزیہ ہی نکلے گا اب آتے ہیں سالبہ کے دو غزیوں کی طرف سالبہ کلیہ اس کا عکس کیا نکلے گا جی جی سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی نکلے گا اور رہ گیا سالبہ جزیا تو سالبہ جزیہ کا عکس ہم نے کہا تھا کہ لازمی طور پر آتا ہی نہیں ہے اگر آ جائے گا صحیح کبھی آ بھی جائے گا تو ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے بھلے آتا بھی رہے تو لیں جی مختصراً پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ اور موجبہ جزئہ کا اکس موجبہ جزئہ ہی سالبہ کلیہ کا اکس سالبہ کلیہ ہی اور سالبہ جزئہ کا اکس جو ہے بلازمی طور پر نہیں آئے گا آئیے جی سوالات کی طرف ہر انسان جسم ہے جی اس کا عکس نکالیے جی بالکل صحیح کیونکہ یہ مجبہ کو لیا تھا تو ہم نے اس کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزیا سے نکال لیا ٹھیک کوئی گدھا بے جان نہیں ہر کی جگہ کوئی کر دے تو وہ جملہ اچھا ہو جائے گا کوئی بے جان گدھا نہیں جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات صحیح کہی ہے تو کوئی بے جان گدھا نہیں کوئی بھی بے جان ایسا نہیں ہوتا جو گدھا ہو بے جان تو پھر گدھا نہیں بن سکتا جی. بالکل صحیح ہے سالبا کلیا تھا سالبا کلیا کا سب نے سالبہ کلیا ہی نکال لیا جی نمبر تین کوئی گھوڑا آکل نہیں جی بالکل صحیح کوئی آخر گھوڑا رہا نہیں بالکل ٹھیک ہے جی کیا وائس نہیں آ رہی میری نمبر چار ہر ہریش زلیل ہے کیا میری آواز نہیں آ رہی اوکے okay, جی ٹھیک جی نمبر چار ہر حریش زلیل ہے جی یہ بعض ذلیل حریث ہیں بنے گا کیونکہ ہم نے یہ ہر حری زلیل ہے یہ بن گیا ہے یہ قضیہ کون سا ہے یہ ہے موجبہ کلیہ ہر جب ہم نے کہہ دیا تو یہ کلیہ بن گیا اور موجبہ اس لیے کہ اس میں ثابت ہو رہا ہے کوئی چیز ثابت کر رہے ہیں اس میں نہیں کا لفظ نہیں آ رہا تو جب ہم نے کہا کہ موجبہ کلیہ ہے تو موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ مزیہ ہوگا کا اندر ہم نے جزوی طور پر یہ جی چیز ثابت کرنی ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ زلیل حریز ہیں پر ہر کناعت کرنے والا عزیز ہے جی بالکل صحیح ہے بعض کناعت کرنے والے عزیز ہیں بالکل ٹھیک کہا کیونکہ یہ موجبہ کلیہ تھا ہر کناعت کرنے والا پہلا جز عزیز ہے دوسرا جز تو یہ موجبہ بھی تھا اور کلیہ بھی تھا تو اس کو ہم نے موجبہ جزیا بنانا تھا تو ہم نے کہا کہ بعض عزیز کنات کرنے والے ہیں جی بالکل آپ صحیح کہا بعض عزیز کا کرنے والے ہیں یعنی بعض عزیز جو, جو پیارے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کنات کرنے والے ہوتے ہیں جی نمبر چھ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے عجبا کلیہ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے بعض سجدہ کرنے والی نمازی ہیں بالکل صحیح جی بعض سجدہ کرنے والی نمازی ہیں اچھا جی نمبر نو نمبر آٹھ بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے Hey okay. جی آپ کو اس میں میرے خیال سے وہ ہو رہا ہوگا کہ پاس سجدہ کرنے والے نمازی ہیں تو یہ تو بات ٹھیک نہیں لگ رہی کیا آپ کا سوال یہی ہے سالبہ سے اگر کلیہ ہے تو سالبا کلیہ جی سالبہ کلیہ کا جو ہے وہ سالبا کلیہ ہی آتا ہے البتہ سالبہ جلیا کا جی سی مجھے وضاحت کر کے یہ سب میں نمبر سات کے مارے پانی کیونکہ میں ایک بیچ میں ڈراپ کر دیا ہے ہر مسلمان خدا کا ایک جانے والا ہے یہ بیچ میں رہ گیا تھا جی میری آواز آ رہی جی ٹھیک ہے دیکھیے تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے دوبارہ دیکھیے ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے. یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اس کے بعد نمبر ساتھ ہے ہر مسلمان خدا کا ایک جاننے والا ہے ہر مسلمان خدا کا ایک جاننے والا ہے نمبر ساتھ تو یہ مجبہ کلیا ہے کہ ہر مسلمان خدا کا ایک جاننے والا ہے اب اس کا ہم آ, جب اکس نکالیں گے تو موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ تھا تو ہم یوں کہیں گے کہ بعض خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں بعض خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں جی ہاں بہت ساری اور بھی مذاہب ہیں جو خدا کو ایک جانتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں تو بعض خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں یہ اس کا جزیہ نکل آیا نمبر آٹھ پہ آئیے میرے خیال سے اس کے بارے میں اعتراض ہے بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے نمبر آٹھ بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے یہ سالبہ جزیا ہے یہ سالبہ جزیا ہے ایک تو بعضیت کی وجہ سے جزیہ ہو گیا اور نہیں کی وجہ سے سالبہ ہو گیا تو ہم نے کہا تھا کہ سالبہ جزیہ کا عکس لازمی طور سے نہیں آتا اگر آ جائے گا تو اعتبار نہیں ہوگا اب اگر اس کا ہم جز عکس نکالتے ہیں سالبہ سالبہ کازیا ہی نکال لیتے ہیں کہ بعض نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں تو یہ صحیح نہیں نکلے گا بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے بعض نہ نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں بلکہ ہی بعض نماز نہیں پڑھنے والے مسلمان ہیں تو بات تو ٹھیک ہے کہ مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کا اعتبار نہیں کیونکہ یہ بعض مقام پر آئے گا اور بعض مقام پر نہیں آئے گا جی نمبر نو بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں جی یہ بات کلیئر ہو گئی جو اشکال تھا آپ لوگوں کا وہ ٹھیک ہو گیا نم آگے چلے جی نمبر نو بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں جی تو یہ موجبہ جزیہ ہے اور مجبہ جزیہ کی نقیز یا عکس موجبہ جزیہ ہی رہے گا جی بعض روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں بعض روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے اور مذاہب میں بھی روزے ہیں جی بالکل صحیح نمبر دس بعض مسلمان نمازی ہیں جی یہ بھی اوپر والے کی طرح ہی ہے. یہ مجوہ جزیا ہی نکلے گا بعض نمازی مسلمان, ہیں. مسلمان نمازی ہے مجبو جز مجبع جزیا کا عکس مجوہ جزیہ ہی رہے گا تو ہم کہیں گے کہ بعض نمازی مسلمان ہیں جی, بالکل صحیح ہے کیونکہ بعض نمازی بعض نمازی جو ہے وہ مسلمان ہیں اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ہماری طرز پر نہ صحیح لیکن اور طرز پر باقی مذاہب میں بھی ہے اور اور اگر اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں تو بھی صحیح بھی ہے کہ نماز پڑھ لینے سے اپنی مسلمان نہیں ہوتا مسلمان اسلام کا حرک تو عقیدے سے ہے اگر ایک شخص نماز تو پڑھتا ہو لیکن عقیدے میں کوئی ایسی بڑی خطا کرتا ہو تو وہ مسلمان کا رہے گا جی بعض نمازی مسلمان ہیں بعض نمازی مسلمان ہیں. ہوں گے اسی لیے جی حدیث میں بھی آتا ہے کہ آخر وقت میں ایک آخری دور میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ دن کو جن مسلم... کو جو ہے وہ ادارہ اسلام میں ہوگا اور شام کو وہ دار اسلام سے نکل جائے گا اور شام کو ہوگا اور دن کو نکل جائے گا جی جی جی جی جی میری آواز آپ سب تک آ رہی ہے مجھے نو اس کا میسج آ رہا ہے ایک کریم کی طرف سے اچھا جی ٹھیک ہے تو اب آگے چلتے ہیں جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا اکس مشتوی اکس مشتوی یہ ختم ہوا اب اس کی آ, جو فہرست اصطلاحات منطقیہ مذکورہ لکھی ہوئی ہیں اس کے ماتحت جتنی بھی یہ اصطلاحات ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے جی ان کو یاد کر لیجیے جت کسی کہتے ہیں غذیٰ موضوع محمول مخصوصہ طبیعور یہ سب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان سب کو ایک مرتبہ ریویو کیجئے گا ان کو دیکھ, دیکھ, دیکھ کر ان کو پھر سے ایک بار یاد کر لیجئے گا ان کی آپ کو امتحان میں سب کی تعریفیں ہی آئیں گی اور ان کی اقسام آئیں گی پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس کی تعریف بتائیں اور نیچے دیے جملوں میں سے بتائیں کہ یہ فلاں کیا ہے تو یہ ایسے اس قسم کے سوال یا خود پوچھیں گے کہ مثالوں سے جو ہے وہ واضح کریں جو محصورات اربا ان کو مثالوں سے واضح کریں بس اس طرح کے سوال ہوں گے اچھا جی آگے چل ہے حجت کی بحث پڑھنی ہے یا اتنا ہی کافی ہے جی باقی بھی بتلا دیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے والے کو ریوائز کرنا ہے سب کو ملا کر تو اتنا ہی پڑھ لیں جیسے آپ لوگوں کا خیال ہو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے صحیح تو آج پھر اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں اور ویسے بھی اب انشاءاللہ ہماری کتاب اختتام کو پہنچ چکی ہے دو چار سبق اور ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے اور پھر جو ہے یہ ہماری کتاب ختم ہو جائے گی تو آپ لوگ ایسا کیجئے گا کہ اس کی اچھی طریقے سے مشق کیجئے اور اس سے پہلے جو تناقض کی بحث تھی اس کو پڑھ لیجئے صرف پڑھنے سے ہی ان یہ سمجھ میں آ جائے گی اور اس کی پھر تناقض کی مشق بھی خود ہی کیجئے اور اگلے سبق میں اگر یہ تناقض اور اس کی مشق کے اندر کوئی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا اور پھر پہلے وہ سوال ہم حل کریں گے اور پھر ہم آگے جائیں گے جو وہ اپنے اسباق میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کے لیے یہی ہے کہ یہ جو عکس والا سبق ہے تناقض والا سبق ہے سبق نمبر چہارم تناقض کا بیان پڑا تو اس see it